ہر خانے میں اس جسم کو چار حصوں میں تقسیم کر دیں ہاں جی پھر دائیں سے بائیں تر چار خانے میں اس کو تقسیم کر کے لکھتے ہیں جس کے مجمعہ پھر جو ہے چھ سو باسٹھ ہو جائیں پھر ہر کھانے کو اوپر سے نیچے پر کرتے ہیں اس میں بھی جمع کریں تو ہر کے نیچے جمع کریں تو وہ بھی چھ سو باسٹھ پھر جو ہے چار خانے کو دائیں کونے سے بائیں کونے تک کے بیچ کی عادات کو اسی کراس میں گنیں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 احمد کبیر کے فوجات کتنا ہیں کوئی بندے اس کو حد بندی نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ کے مہلوک کے جو ہے بس میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کی خویز و برکات کا احساس کر سکیں خود گنتی کر سکیں اس میں بس اتنا ہی خصوصیات ہے اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ کے بتانے اور تعلیم سے اللہ کے خاص بندے مثلا ملائک انبیاء علیہ السلام اولیاء عمہ علیہ السلام جان سکتے ہیں